بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مطلب مثلاً سہیل البادشاہ کے نام پہ بنے ہوئے واٹس ایپ گروپ البات باقی تمام سلم برادران خوار صاحب کو شخص مسئلہ اقبال سے سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو انتیس اور ابلک تینتیس آج کے درسے کہ دو سو انتیس مجموعی درسے تینتیس جو ہے تجبیہات اور عید وظائف جو امیر کمبیر ہیں ہاں جی مختلف دنوں کے لحاظ سے نماز کے اوقات میں مختلف جو تجبیحات کوئی سو سو کوئی ہزار ہزار ہمیں دیا ہے اس سلسلے میں جو ہے درس نمبر تینتیس ہے اور سلسلہ بعد جو ہے ان وضاحت میں تھا جن کو امیر کا بیر علیہ رحمٰن برائے حصول رزق اور گرم میں جو پریشانیاں ہیں ان سب کو دور ہونے کے لیے بلاؤں کو دور ہونے کے لیے روزانہ سو مرتبہ پڑھنے کو اہم دیا ہے تو اس میں سے آج نے آج کا درج جو ہے وظیفۂ بدھ ہے وظفۂ جمعرات سارغ بدھ کا کل ہوا تھا وظیفۂ جمعرات ہے امیر کا بیر علیہ فرماتے ہیں جمعرات کے دن درج ذیل وظیفے کو سو بار پڑھا کرو وہ مبارک اور عظیم ہیں یہ ہے لا الا اللہ رب علش عظیم لا الا اللہ رب عل ارشل عظیم ہاں یہ مبارک تصویر ہے اس میں ان جو, جو تجزیحات رضے کے لیے ان سب کے شروع میں لا الہ الا اللّہ ہیں تو اس لہ اللہ کی وجہ سے ان تصبیحات کی عظمت اور اضافہ ہو جاتی ہے اس کے بعد فر اللہ تعالیٰ کے کسی میں دو کسی میں تین یہ اوصاف الٰ خدا اللہ کے صفات کہیں جلالی کہیں جمالی عید دونوں ایک ساتھ ذکر ہوا ہے تو لا الہ الا اللہ کا معنی آپ لوگوں نے بار بار پڑھ لیا یہ کلمہ تو ہی ہے تحلیل ہے اسی کلمے کی تمام امبیا نے اپنے متوں کو سب سے پہلے تبلیغ کی ہے اس مبارک کلمے کے مخصوص پرنے سے بندے کے جسم سے وجود سے گناہ اسی طرح گرتا ہے جس طرح موسم خزان میں جب ہوا چلتی ہے تو درختوں سے پتے جس طرح گرتی ہیں ہاں جی الہ الا اللہ کے بارے میں سے بھی زیادہ عظیم فضلت دیئے ہے علماء اسلام و محدثین اس بات پر اتفاق ہے جس بندے نے کمالِ خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ اگر اس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں ڈال بھی دیں تو اس کو آخر العمل جہنم سے نکالا جائے گا وہ دوسرے کافروں اور مشقوں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا تو یہ عظیم ثواب صرف اسی مبارک حصے کا لا الہ الا لہٰ ہے جب کہ اس میں دوسرا حصہ بھی ہے رب العرش العظیم بھی لا الہ الا اللہ یعنی رب العرش العظیم بھی تو اس میں مبارک حصے میں جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وارش عظیم کا رب ہے تو اس میں لفظ رب کے حوالے سے اور عرش عظیم کے حوالے سے مختصر توجہ تعلق کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو رب کے معنی جو ہے میں ہاں جی المنجد اور قاموس جدید نامی لغت کی کتابوں میں لکھا ہے مالک آقا پروردگار پرورش بنندے ہاں جی سردار صاحب ان تمام معنی میں لکھا ہے تربیت کرنے والا قام جدید میں اور منجد میں رب یعنی مسلی رب کی معنی مسلی اصلاح کرنے والا ہیں یہ معنی لکھا ہے اور ساتھ ہی سردار مالک اور اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے مقندس اس میں اعظم بھی ہے یل منجد نامی غاب نے یہ بھی لکھا ہے اور ایک دعا کی کتاب ہے آئین بندگی کے نام سے یعنی اس میں فرماتے فرماتی ارب ہر کس کی مالک کی چیز رواشت جو بھی شاہ جو کس چیز کا مالک ہے وہ رب انس وہ اس چیز کا رب ہے تو وہ آئے قرآن جو ہے نیس بام معنی اشارہ دار آئے قرآن بھی اسی معنی اشارہ کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں ار جی الا ربی ہاں جی پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف یہ جملہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف ب فرستاد ملک گفت جب بادشاہ کو ہاں مصر کے بادشاہ کو خواب آیا وہ سات گاہوں والا اور ان کے جو تعبیر خواب کرنے والے عاجش آ گئے فوطی یوسف کے ساتھ جیل میں جو بندہ رہے تھے اس قواتی یوسف کی تعبیر خواب کے بارے میں کمالات کا علم تھا اور خود اسی تعبیر خواب سے باہر آئے تھے ہاں تو اس نے کہا جو ہے مجھے ایک عظیم ہستی کا پتہ ہے جو کہ جیل میں آپ اجازت دے دیں میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں بادشاہ نے اجازت دیا جا کے ان کو جب واقعہ بتایا تو پھر حضرت ہتوسف نے ان سے کہا ارج جی الا رب کے جاؤ اپنے رب کے پاس یعنی یہاں رب جو ہے اسی مصر کے بادشاہ کو مالک اس بادشاہ کو, کو رب کہا ہے اس بندے کے آقا کو اس کے مالک کو رب کہا ہے جو ہات یوسف کو تعبیر خواب پوچھنے آیا تھا ہاں جی بے سوئی رب بے خود بعض نے کہا یعنی بے آقا و مالک کے خود رجگن اپنے آقا و مالک کے پاس جاؤ یہاں رب بکا رب سے مراد اس بندے کا جاس یوسو کے پاس ہے تو اس کے وہ غلام تھا تو اس کے مالک اور آقا کا نام دیا ہے اس معنی تو اس آیت میں رب بے معنی مالک و آقا آیا ہے جی تو البتہ جو ہے اللہ کے علاوہ دوسرے معلومات کے لیے جب رب استعمال کرتا ہے تو رب بطور اطلاق استعمال نہیں کر سکتا اور رب کہہ کے جی نہیں استعمال کر سکتا بلکہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال کرتا ہے جیسے یوں استعمال کرنا پڑے گا رب البلی جیسے اونٹوں کا رب مالک رب کا تیرا رب تیرا مالک تیرا آقا رب المال مال کا مالک اس طرح جو ہے ایک چیز کی طرف نسبت دے کے استعمال کریں گے تو اللہ کے غیر میں استعمال ہوگا لیکن صرف اور رب ہاں جی استعمال کریں گے تو پھر جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزماعل حسنام میں سے ہوگا اور رب مطلق صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے مقدس ناموں میں سے ایک نام ہے اور بہت پیارا نام ہے اس کے پیارا نام میں نہیں لگا اس کہ آپ دیکھو پرانے پاک میں تاریباً تمام انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کے شروع میں ایک دوائیں کے علاوہ سب کے شروع میں رب ہے رب جدنِ علما ربنا بنا آت نفی ربنا رب بنا فلنا ول والدینہ رب معلوم الفن سب کے شروع میں سارے انبیا تو کے انبیا کو پتہ ہے کون سے اس میں اعظم اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے ہن جامع مان مغول کو اسی کو لے کر اللہ کو دعا کرتے ہیں تاکہ دعا قبول ہو تو رب جو ہے رب علام کے ساتھ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی رب کا مزداق عمومی اور واقع نہیں ہو سکتا تو ربویت عمومی کا مزداق جو ہے صرف اللہ ہے لہٰذا رب صرف اللہ کے استعمال ہوگا جب علف لام سے ار رب استعمال ہوگا تو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا محلوقات کے لیے استعمال اس رب میں پھر نہیں ہوتے ہاں جی یہ جو ہے باتیں جو کتاب آئین بندگی ترجمہ عدالی شیخ جو ہے فہد ہلی کا ہے جو کہ شاست علیہ کے کے میں استاد کی کتاب ہے او تو یہ ہو گیا رب کے مختلف معنی آپ کو توجہ دے دیا ارش عظیم میں لفظ ارش عظیم تو بہت ہی عظمت کے معنی میں عرش کا جو لفظ الغت میں کیا معنی کیا ہیں کہتے ہیں عرش فر اصل لغت میں لسان العرب نامی عربی مشہور کضاف ہے انہیں فرماتے ہیں شی المصح مصق ساری یہ جو ہے کتاب مفردات راغب نامی کتاب ہے جس میں قرآن الفاظ کے کی معنی کیا ہے وہاں انہوں نے کہا ہے عرش یعنی اصل میں شی المصن ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر چھت میں لگایا ہوا ہے چھت لگا بنایا ہو تو اس کو عرش کہتے ہیں تو جم اس کا جمع عروش ہے اصل میں چھت والی چیز کو عرش کہتے ہیں عربی اصل ابتدائی لغت میں پھر جو ہے سلطان کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی ایک بادشاہ جو ہے جب اپنی اس کی تاہسی جس پر بیٹھ کر وہ مملکت کے امور کو ادارہ کرتے ہیں جس پر بیٹھ کر وہ جو ہے نظام چلاتے ہیں اپنے ملک مملکت کی اس کے بیٹھنے کی جگہ کے لیے بھی جو ہے عرش استعمال ہوا ہے تو سلطان کے بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی اس کے بلند مرتبہ کی وجہ سے اس کے اس بادشاہ کے عرش کہتے ہیں تو سمیہ مجلس سلطان ارشن اعتبارعلوم بھی ہیں. یعنی سے مراد اللہ تعالیٰ دنج بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ کو اس کی بلند مرتبے کی وجہ سے بھی عرش کہا جاتا ہے تو بعض علماء نے جو ہے جو ہاں جی مبسرین علماء نے جو قرآن باقی مبسرین انہوں نے عرش مراد جو ہے ایک معنوی معنیٰ لیا ہے ایک ظاہری معنیٰ لیا ہے. معنوی معنیٰ کے لحاظ سے جو ہے جو زیادہ پاری ہے اس کو مقابل کرنے سے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آتی ہیں کہتے ہیں عرش مراد اللہ کی سلطنت ہاں ایک جس طرح لغت نے کہا ایک چھت, چھت والی جگہ کے معنی میں یہاں قرآن پاک میں عرش عظیم سے ملاد یہ مولادنی ہے جب اللہ کی نسبت دیتے ہیں بلکہ عرصۂ ملاد اللہ کی سلطنت قدرت و بادشاہت ملقہ ہے لیا ہے عرصۂ یہ معنیٰ مراد لیا ہے اور اقتدار الہی کو بھی عرش کہتے ہیں اس کائنات پر نظام کا لان چلانے کی جو اتھارٹی ہے اور نظام چلانے کی جو اقتدار ہے اتھارٹی ہے ہاں تو اس اتھارٹی کو بھی جو ہے اقتدار کو بھی عرش الہی کہتے ہیں چران چلان باغ میں آیا استوال الرش یعنی اللہ اپنی اقتدار پر متمکن ہوا یہ معنیٰ کرتے ہیں اس سوال پر یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس کو چھوڑا نہیں ہے ہاں خلق کیا بعض فارغ ہو گیا ایسا نہیں خلق کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری نظام کو بہت بہترین انداز میں ہاں جی اب چلانے کی طرف رخ کیا تو وہ چلانا کیا ہے وہی نظام اقتدار ہے وہی سلطنت ہے قدرت و بادشاہ ملغہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی عرض سے تعبیر کیا تو ایک اکثر علماء یہ تجمہ مراد لیتے ہیں عرش سے بعض نے عرش کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں ایک بے نہایت و عظیم عالم قرار دیا ہے جس جی طرح یہ زمین ہے سات آسمانیں ہیں اسی طرح جو ہے عرش اور کرسی کو بھی ایک عظیم عالم قرار دیا ایک حدیث کی روشنی میں اور حضرت امیر کبیر علیہ رحمٰن نے بھی اس اہتمال کو ذات و میں بھی ذکر کیا ہے آج کا ایک معنی وہ ایک ہاں جی نہایت عظیم ایک عالم قرار دیا ہے چنانچہ جو ہے حدیث ہیرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مت سماوا تو سپ اللہ کا حلقت فرماتے ہیں نہیں ہے یہ تمام آسمان اور زمین ساتواں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں اس کو کرسی سے جیسے قرآن با میوش یا کرسی وسما تو اس کرسی کے ساتھ موقع کیا جائے تو یہ جو ہے کہ حلقن ملکات حلقہ فی ارض فلاطن ایک انگوٹھی کے جو نگینہ ہیں نگینہ جیسا ہے ہاں جی ایک وسیع صحرا کے صحرا میں وسیع صحرا کے مقابلے میں انگوٹھے کی ہاں جی اس نگی کی طرح ہے نگینہ جیسا ہے یعنی وہ ہاں جہ کرسی جو ہے وہ عظیم شہرات سے ترجیح دے دیں دی اور تمام ساتھ آسمان اور زمین ان سب کو اتنا اس کے مقابلے میں اتنا ایک چھوٹی چیز ہے انگوٹھی کے ایک نگینے سے ترجیح دے دیں دی پھر فرمایا ول کرسی ان دل عرش کا ذالکہ اور پھر کرسی اور لازمت کے ساتھ جب عرش الائے سے مقاصہ کیا جائے تو اس کی بھی یہی حیثیت ہیں قرسی عرش علاقے کے مقابلے میں ہاں ایک وسیع عظیم میدان صحرا کے مقابلے میں انگوٹھی کی جو ہے نگینے کے مثال ہے اس سے بھی دے دیا تو اس لحاظ سے تمام سات آسمان زمین کرسی ان سب سے نہایت ایک عظیم عالم کو بھی ہیں کا ہے جس کا بھی اللہ جس طرح زمین کو پالنے والا اللہ ہے آسمانوں کو پالنے والا اللہ ان سب کا مالک اللہ ہے تو اس اس عظیم جو ہے عرش کا بھی پالنے والا اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ خود کے ذات ہے یعنی عرش کے سامنے کرسی کی یہی مثال ہے کہ صحرا کی نسبت انگوٹھی کی نگنے سے تو قرآن بام جائے رفیع الدرجات العرش المجید ہاں جی اور میج مزاح و قلعہ وشا مملکتی ہوا سلطان مقر المکھر الَََََََََََ تعالیٰنکا ہاں جی تو ایسے فرماتے ہیں لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں رف درجات ضلاع عرش مجید تو قرآن بغایت ہیں اللہ نہایت اونچے درجات اور عرش مجید کا مالک ہے تو یہ جیسی اور آتے ہیں اشارہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مملکت اور اس کے سلطنت کی طرف اشارہ ہے نہ کہ جو ہے یہ عرش اللہ کے لیے کوئی جگہ ہے اللہ چونکہ چونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی جگہ کا محتاج ہی نہیں ہے ہاں جی تو صاحب مفراد فرماتے ہیں عرش اللہ حقیقت میں جو ہے ایک ایسی عظیم چیز ہے مالا الم البشرو علحقیقت البلسمی تو حقیقت عرش جو ہے بشر اس کے بارے میں اس کا کوئی علم نہیں ہے مگر صرف نام سنتے ہیں اس کے نام کو جانتے ہیں اما اس کی حقیقت کا بشر کو کمحق کو علم نہیں ہے مگر وہی حسیاں وہی انبیاء الہی ہاں جی یا خاصان فضا جن کو اللہ اس عرش کی حقیقت سے آگاہ کرے اس لیے آپ فرماتے کا قرآن کماتا ضبلِ ابہام العمہ عام دنوں کے ذہن میں آتا ہے عرش مراد ایک جگہ جس پر اللہ بیٹھا ہوا یہ معنی نہایت ہی غلط ہے ہاں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر جو ہے عرش اللہ کو اٹھانے والا ہوگا نوزب اللہ جو اللہ ان چیزوں سے بری ہے پاک اور منزہ ہے ہاں تو اللہ جو ہے اللہ اس کو اٹھانے والا نہیں ہوگا وہ اللہ کو اٹھانے والا ہوگا تو پھر یہ معنی ہے، پھر تو اللہ عرش کا محتاج ہونے لازم آتا ہے جس طرح عام آزام سمجھتے ہیں اگر عرش کا معنی جو ہے اللہ حامل مسکان ہونا پڑتا ہے اس چیز سے پاک ہے کیونکہ وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے بلکہ عرش محمول ہے عرش کو بھی جس طرح کائنات کو چلاتے ہیں حضمین آزمن سب کا رب چلانے والا اللہ ہے عرش کا چلانے والا بھی اللہ ہی ہے اللہ عنت جس طرح تمام آسمان زمین کا نظام اللہ ہی چلاتا ہے عرش کو بھی اللہ ہی چلاتا ہے اس کا بھی ناظم اللہ ہی ہے اور اللہ عرش کا ہرگس محتاج نہیں جس طرح تمام کائنات کا محتاج نہیں پس لا الہ الا اللہ رب العظیم کا معنی مختصر یہ ہوا کہ ارشِ عظیم کے مالک حقیقی اور پروردگار کے سوا کوئی بھی شعر عبادت اور پرشتش کے لائق نہیں ہے دوسرا ترجمہ عرش عظیم کے مالک و اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ مختصر توجہ جو ہے عرش کے حوالے سے عرش کے تصویر کے بارے میں توجہ دیا علام سب کے عظیم تجویحات کو پڑھنے کی توفیق